الحمد للہ ہنحمد و نستعین ونو منوی ون تب کل علیہ ون راہ شروری فسینہ و عَبْدُهُ محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغبا فإنه لا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع ردوانه ويجتنب سخطه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 و ک الب وک اللہ بلالمن مِنَ رضیبن حمزہی و نفی و نفتی بسم اللہ رحم نرر دل کام تم قد خلت لہ ماں کسبت وسب تم ولاسل ہم کانو یا مل یہ لوگ ہیں جو گزر گئے ہیں لہ ما کسبت ان کے اعمال بھی انہی کے ساتھ چلے گئے اور وہ انہی کے لیے ہیں ولا کم ماں تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں ولا ت سلون عام کا تم سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ اصل میں کیا کرتے رہے صدق اللہ العظیم اللہ کے دین کو ماننے والے ہر دور میں جن مسائل مشکلات اور جن مسائل کا سامنا کرتے آئے ہیں ان میں سب سے بڑا یا بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ وہ غیروں کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے الزام تراشی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ و سلم بہت زیادہ اس کے اوپر آپ کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا جن سے کامل ہستی دنیا کائنات میں اور کوئی ہو نہیں سکتی اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی صحابہ کرام کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور ہماری پوری تاریخ ہے کہ وہ اقبال کہتا ہے کہ تیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز یہ تو ازل سے کشمکش جاری ہے چراغ مستفی سے شراب شرارحبی کفار ان کا کفر مسلمان اور ان کا اسلام یہ دو مقابلے کی چیزیں لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کا ٹکراؤ نہ ہو ہم بہت الزام دیتے ہیں مغرب کو الزام دیتے ہیں دشمنوں کو ہمارا دشمن ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے ہمارا دشمن ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. اللہ کے بندو دشمن دشمنی نہ کرے تو اور کیا کرے دشمن نے تو دشمنی کرنی بلکہ اچھا دشمن ہوتا ہی وہ ہے جس کی دشمنی واضح ہو پتہ چل جائے کہ یہ میرے ساتھ کیا دشمنی کر رہا ہے جو اصل خطرناک دشمنی ہوتی ہے وہ یا وہ ہوتی ہے جو منافقت پر مبنی ہو کہ اور یا وہ ہوتی ہے جو چھپا لی جائے وہ دشمن لیکن ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ دشمن ہے کہ نہیں ہے یا پھر اندر کوئی شخص دوست بن کے شامل ہو جائے اور وہ انسان وہ اس گروہ کو یا کسی ایک انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ سب سے خطرناک بات ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری تاریخ یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں دشمنان اسلام باہر سے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے یہ اسلام کا خاصہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام کے سامنے جتنی مرضی بڑی قوت آ جائے اس کی تاریخ کا تو آغاز ہی تین سو تیرہ اور ایک ہزار کے مقابلے سے ہوتا ہے اور یہ جنگیں جو مسلمان لڑتے ہیں وہ افرادی قوت پر یا اسلحے پر نہیں لڑی جاتی وہ لڑی جاتی ہیں تو وہ قوت ایمانی پر لڑی جاتی اور اگر دشمن دوست بن کر اندر گھسائے اور اندر سے ہی کچھ لوگ جو بظاہر دوست ہوں دشمنی شروع کرتے ہیں تو یہ ہے وہ خطرناک مسئلہ جو پوری تاریخ اسلامی سے ہمیں درپیش رہا ہے پوری تاریخ اسلامی میں ہمیں درپیش رہا ہے اور آج بھی مسلمان اگر خسارہ کھا رہے اگر آج بھی مغلوب ہیں تو انہیں دوست نما دشمنوں کی وجہ سے جو تاریخ کا جائزہ ہم نے لینا شروع کیا تھا گزشتہ چند جمعات سے اس میں میرا نقطہ نظر یہی ہے اور یہ آپ کو تاریخ میں اس وقت پتہ چلے گا جب آپ قرآن و سنت پر ایمان رکھتے ہوئے تاریخ کا مطالعہ کر وغیرہ تاریخ آپ کو بہت کچھ دے گی بہت سے دلائل دے دے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایمان بگاڑ کے رکھ دے یہ تاریخ کیونکہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں جو بالکل سراسر جھوٹ ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بالکل سچ ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس میں کچھ سچ ہے کچھ جھوٹ ہے کیسے پتا چلے گا جھوٹ ہے کہ سچ ہے میں پہلے یہ ساری باتیں کر چکا ہوں صرف اس کو لنک کرنے کے لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں یہ ذہن سے کبھی یہ بات محب نہ ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک بات کر دیتا ہوں وہ کئی جمعے گزر جاتے ہیں اس کے بعد اگلی بات ہوتی ہے درمیان میں تو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پچھلے جمے بھی میرے پاس ایک دوست آئے آپ نے یہ کہا تھا آپ نے فلاں کہا تھا میں نے کہا اللہ کے بندے میری پوری باتیں سن لو پھر گفتگو کرنا. اگر آپ نے پچھلی بات سنی نہیں اگلی بات پہ آپ کو اعتراض وارد ہو گیا ہے پہلے پچھلی بات سن لے ہو سکتا ہے آپ کا اعتراض خود رفع ہو جائے تاریخ مسلمانوں کی پڑھنے کی چیز تو ہے یہ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے ایمان رکھنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں ہیں اللہ ترق تو مرین میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کا قرآن کتاب اللہ وسنتی اور میرا طریقہ اس پر ایمان رکھنا ہے باقی ساری چیزوں کا دنیا جہان کے علوم کا مطالعہ اس ایمان کی روشنی میں کرنا ہے فلسفہ پڑھیں سائنس پڑھیں کیمسٹری پڑھیں فزکس پڑھیں انجینئرنگ پڑھیں میڈیکل سائنس پڑھیں تاریخ پڑھیں سارا کچھ پڑھیں لیکن ایمان ان چیزوں پر نہیں رکھنا ہمارا تو مسئلہ ایمان تبدیل ہو جاتا ہے نا ہمارا وہ میں جب پوسٹ ڈاک کے لیے دو ہزار چھ میں برطانیہ میں تھا تو میری سپروائزر مجھ سے پوچھتی ہے آپ نے فلاں فلاں کو پڑھا ہے کچھ اس نے چیزیں بتائیں مجھے میں نے کہا ہاں جی پڑھا پھر کیا خیال ہے میں نے کہا جی نہ ہی پوچھیں خیال ان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہے نہیں نہیں پھر بھی کیا خیال تو میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا میں نے کہا بالکل غلط باتیں لکھی انہوں نے اس میں تو کچھ بھی نہیں تو ناراض ہوگی میرے ساتھ میری سپروائزر بھائی پڑھنے کا مطلب ایمان لانا ہے ہم نے پڑھنے کا مطلب ایمان لانا رکھا تاریخ میں لکھا ہوا ہے جی بھائی تاریخ میں ہزار لکھا ہو میں بڑے واشگاف الفاظ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اگر اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرمان کے خلاف تاریخ میں لکھا ہے تو وہ ہمارے پاؤں کی ٹوکر پر وہ جھوٹ ہے اس کے جھوٹ ہونے میں کوئی شک نہیں دو چار نہیں دو چار سو کتابوں میں بھی لکھا ہو تو جھوٹ ہے بات ختم ہوئی ہمارے پاس پیمانہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اگر اس پیمانے کی روح سے چیزوں کو دیکھنے کا سلیقہ اللہ تعالی عطا فرما دے تو سچ جھوٹ کا پتا چلنا بھی آٹومیٹکلی شروع ہو جاتا ہے یہ قرآن نے کہا ہے یا یو لدینا منو ان تک اللہ یجعل لکم فرقانہ تم وہ کام کرو جو اللہ نے بتائے اس پر ایمان رکھو جو اللہ نے بتایا عمل وہ کرو جو اللہ نے بتایا اور اگر یہ کر لوگے نا اور طے کر لو کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے بس یجعل لکم فرقانہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لیبورٹری عطا کرے گا جس میں تجربہ کر کے ہر چیز پرکھ لیا کرو گے فرقان حق اور سچ میں فرق کر دینے کا جو اصل پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا عطا کر دے گا پھر جب جایا کرو گے جہاں جایا کرو گے جو بات دیکھا کرو گے وہ نئی ہوگی یا پرانی ہوگی اللہ مدد فرمائے گا تمہیں سمجھنے میں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے یجعل لکم القم فرقان ہے یہ اللہ کا وعدہ ان تب اللہ شرط یہ ہے کہ تم وہ پری ریکوزٹ تو پوری کرو نا ایمان اور تقوی والی وہ پوری کر لو معاملات سارے سیدھے ہو جائے تاریخ یہ کہتی ہے تاریخ وہ کہتی جو مرضی کہے جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے بعد پھر تاریخ پڑھیں آپ کو تاریخ کیا بتاتی ہے وہی تاریخ ہے پھر وہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہوا ہمارے ساتھ اصل میں یہ ہے کہ جو سبائی تحریک شروع ہوئی تھی نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا وہ تحریک شروع ہی انہوں نے اس لیے کی تھی کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو اسلام کا لبادہ اوڑ کر نقصان پہنچایا جائے اس لیے کہ باہر رہ کے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ابن سودا بد 6 چھ سال تک اس بات کا مشاہدہ کرتا رہا اور تجربے کے بعد اس نے بات نکال لی عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو شہید کرنے کے بعد بات سمجھ ان کو کہ جتنا مرضی ان کا بڑا لیڈر شہید ہو جائے جتنا مرضی ان کو نقصان پہنچا دیا جائے باہر رہ کے ان کو نقصان پہنچائے نہیں جا سکتا آج بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ دشمنان اسلام ہمارے خلاف برسرے پیکار ہے وہ ہندو ہو وہ عیسائی ہو سکھ ہو کوئی بھی ہو ہمارا گیا سے گیا مسلمان بھی اس کے اندر اپنا حصہ ضرور ڈالے یہ بابری مسجد شہید ہوئی تھی نا تو میں وین میں بیٹھا ہوا اس وقت میں سٹوڈنٹ تھا تو وین میں بیٹھا ہوا تو وین کا کنڈکٹر کہتا ہے اب تو انڈیا کا گانا سننے کو بھی دل نہیں کرتا میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا دیکھیں یہ اس کا معیار ہے دین اسلام میں کنٹریبیوٹ کرنے کا دین اسلام کی غیرت اور حمیت میں حصہ لینے کا اس نے کہا اس کا اپنا معیار لیکن معیار تو ہے وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ میں نے آئندہ انڈیا کا گانا نہیں سننا اور انہوں نے ہماری بابری بستی شہید کر دی اس قوم کو جو گیا مسلمان جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اسلام اور غیر اسلام کی بات ہو ان کو باہر سے نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے ان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے تو اسلام کے نام پر پہنچایا جا سکتا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہم ایک ایک ایشو کو لے لیں اس وقت پوری دنیا میں ہم جن جن جن جن مسائل اور مسائب کا شکار ہیں آپ ان کو دیکھتے جائیں آپ کو اس کی جڑیں ہمارے اپنے اندر ملیں گی اگر ہمارے اندر لوگ نہ ہوں ہمارے اندر بکنے کی صلاحیت نہ ہو ہر بندہ تو بکنے کے لیے تیار بیٹھا جس کو مرضی خریدار نہ ہو تو الگ بات ہے کوئی خریدے نہیں نہ آئے تو وہ الگ بات ہے میں ایک دن مجھے کوئی انٹیلیجنس کا آدمی جو انٹیلیجنس والوں کے ساتھ تو وہ ایسے ہی اپنے خیالات کا اظہار کر رہا تھا کہ فلاں آدمی بھی انٹیلیجنس نے خریدا ہوا ہے فلاں بندہ بھی انٹیلیجنس کا ہے فلاں فلاں فلاں فلاں ایجنسی کا وہ دیکھتی ہیں جو بھی کوئی آدمی کام کا ہو اس کو خرید لیتے اچھا جی میں نے کہا یار ان سے کہ مجھے بھی خرید لیں مجھے تو کبھی میں انتظار میں بیٹھا ہوں میں دیکھوں میری قیمت کوئی کیا لگاتا ہے اللہ اکبر لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی آ جائے تو وہ اتنی قیمت لگا دے اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو کسی آزمائش سے بچائے ہو سکتا ہے وہ اتنی قیمت لگا دے کہ ہم بکنے کے لیے تیار ہو ہر بندہ تو بکنے کے لیے تیار بیٹھے اللہ سے ہر آزمائش سے بنا مانگنی چاہیے تو جب ماحول یہ ہو تو دشمنان اسلام کو باہر سے حملے کرنے کی کیا ضرورت ہے اندر ہی بڑے ہمارے پاس اپنا ہم خود رچ ہیں کل پرسوں ایک کانفرنس تھی انٹرنیشنل کانفرنس آواری میں تو ایک نائجیریا سے ایک شخص آیا ہوا اس نے پیپر پڑھا وہاں عمر اس کا نام تھا مسلمان تھا اس نے پیپر پڑھا انگریزی میں تھا خیر وہ ساری کانفرنس اس نے وہ تھی بلاس فیمی کے حوالے سے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی اس کے حوالے سے اس اس نے نے پیپر کہا جی ہمارے وہاں نائجیریا میں کوئی تجانیہ صوفی فرقہ ہے تجانیہ کوئی تجانیہ کے نام سے سلسلہ ہے وہاں پہ اس نے اس کے اوپر پیپر پڑھا اس نے کہا جی وہ لوگ جو نعتے پڑھتے ہیں نا وہاں پہ جو لوگ وہاں پہ نعت کی شکل میں نظم کی شکل میں جو چیز پیش, پیش کرتے ہیں وہ سارے کا سارا کفر اور شرک ہے اگر اس سے بلاسفمی نہیں ہوتی اگر اس سے توہین نہیں ہوتی رسالت کی تو پھر ان کے کارٹون بنانے سے توہین رسالت کیوں ہوتی ہے اس کے پورے پیپر کا خلاصہ یہ تھا اور اس نے پیش کیے اس نے باقاعدہ ریکارڈنگ ان کی لے کے آیا تھا اس نے ریکارڈنگ سنوائی ہمیں کہ وہ اپنے بزرگ کو اس طرح کی بہت ساری بات تو میں نے پھر وہاں اس کو بتایا میں نے کہا کہ یہ صرف نائجیریا میں نہیں ہو رہا ہمارے یہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہم بھی کر رہے ہیں وہ کارٹون بنا لے تو ہمیں بڑی تکلیف ہے اور بدبختوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں وہ اس کو کلچرل ایشو کہتے ہیں وہ اس کو سولہ ایشو کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے ان سے کہیں کہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے وہ شاید یہ بھی سمجھ نہ پائیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے بدبختی تو ہماری یہ ہے کہ جن کے ایمان کا حصہ ہے بلکہ اے ایمان ہے ہم خود سب کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے مل گئے تھے لوگ میرا, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں نے شہید کیا انہی کے ساتھی تھے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اور بعد میں شہید کرنے کے بعد یہ کئی گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے کچھ لوگ حضرت امیر معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشٹ چلے گئے تھے اور ان سب نے مل کے پروگرام یہ بنایا تھا کہ ان کو مل کے بیٹھنے نہیں دینا ان کو لڑنے لڑوانا ہے بس اور کوئی کام نہیں ہوا. اس لیے کہ نقصان تو اندر جا کے پہنچایا جا سکتا ہے باہر رہ کے تو پہنچایا نہیں جا سکتا اب پھر یہ جو میں بات کرتا ہوں اس کے شواہد کہاں ہیں شواہد آپ کو تاریخ بتائے گی خود تاریخ سے پوچھیں میں جستا جستا ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حسین رضی اللہ تعالی لا تک لا کے بات کو مکمل کرتے ہیں معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں آ گئے اور آ کے مدینے کے حالات بتائے وہ مدینے واپس تشریف لے جا رہی تھی پتا چلا مدینے پر تو باغیوں کا قبضہ ہے وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے تو خلیفہ کو شہید کر دیا اور خوف و حراس اتنا ہے کہ تین دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو دفنایا نہیں جا سکا تو اتنے خوف و ہراس میں کیسے وہاں جائیں کہیں سے قوت حاصل کریں باغیوں پر جا کے قبضہ ان کا کنٹرول کریں اس کے لیے قوت چاہیے لوگ ہو گئے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ چلیں جی پھر مشورہ یہ ہوا کہ سیدھا مدینے جائیں گے تو قوت اتنی نہیں ہے پہلے قوت حاصل کرنے کے لیے بسرے چلیں بسرے کی چھاؤں نہیں بڑی مضبوط ہے. لہذا چل پڑے بہت ساری اماسلم جو ساتھ جا رہی تھیں انہوں نے جب پہلے مدینہ جا رہی تھے تو ساتھ تھی جب ارادہ بنا بسرے کا تو انہوں نے کہیں ہم نے نہیں جانا بہت سارے صحابہ کے بھی نہیں گئے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے ایک نیتی سے کہ بسرا جا کے ہم چھاونی سے لیتے ہیں اپنا کمک اور پھر ہم جائیں گے مدینہ منورہ جا کے حالات کو قابو کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا کہ جناب وہ تو بسرے چل پڑے ہیں اور بصرے جا کے انہوں نے اگر لے لیے وہ چھاونی پر قبضہ کر لیا اور قوت لے لی تو وہ تو آ کے مدینہ پر حملہ بھروں گے لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فوراً نکل پڑے ہیں وہاں سے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بسرا پہنچنے سے پہلے ہم بسرا پہنچ جائیں اچھا وہ ادھر سے نکل پڑے وہ ادھر سے نکل پڑی راستے میں ایک واقعہ آتا ہے جو تاریخ یاقوبی میں لکھا ہے مسودی کی اور یہ شیعہ سورس ہے اگر اس کو اس تناظر میں دیکھیں تو تاریخ کی بات ہے ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے لیکن یہ تاریخ کی بات آپ کو بتاتی ہے کہ ماحول کیا تھا کہ رات کو پڑاؤ کیا ایک چشمہ دیکھ کر ظاہر پڑاؤ تو کرتے تھے کوئی چشمہ ملتا تھا تو پڑاؤ کرتے تھے چشمہ ملا وہاں پڑاؤ کیا رات کو کتے بہت پہنکے کتے بھونکنے کی آواز آئی بہت زیادہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ کسی نے بتایا یہ حواب کا چشمہ ہے فرماتی ہیں اچھا یہ حواب کا چشمہ ہے تو ان کو فوراً ایک بات یاد آ گئی کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا کہ عائشہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے کتے بھونکیں گے تو لہذا صبح گھر جانا ہے واپس میں نہیں جاتی ارادہ کر لیا واپسی اللہ اکبر واپسی کا ارادہ کر لیا اب اندر ہی کچھ لوگ ہیں جو واپس نہیں جانا دینا چاہتے ساتھ ہیں کچھ لوگ وہ واپس نہیں دینا جانے دینا چاہتے تو انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں ہوا آپ کا چشمہ ہے ہی نہیں آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے پوچھنا شروع ہو گئے مسودی لکھتا ہے تاریخ یعقوبی میں کہ چالیس لوگوں نے قسم اٹھا کر یہ کہا کہ یہ حباب کا چشمہ نہیں ہے چالیس لوگوں نے اور جب چالیس لوگ قسم اٹھائیں اور وہ آج کا دور نہیں ہے وہ وہ خیر القرون سے قریب تر دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرو نے کرنی تم اللہ تم اللہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر جو ان کے بعد آئیں گے پھر جو ان کے بعد آئیں گے تو وہاں سے کرتے کرتے ہم اپنے زمانے کی اگر بات کریں تو میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹ کا زمانہ ہے یہ دھوکے کا زمانہ ہے لیکن ایک دو چار ہزار کی مجلس میں بلکہ ایک لاکھ کی مجلس میں بھی چالیس جھوٹے ملنا اب بھی مشکل ہے جو اس بات پر تیار ہو جائیں کہ جھوٹ کو قسم اٹھا کے بیان کرنا اللہ کل میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ میرا کسی سے جھگڑا تھا دبئی میں انہوں نے میرے اوپر جھوٹا کیس کر دیا اور جو شخص دو لوگ انوالو تھے جو شخص پوری سکیم بنانے والا تھا نا جھوٹا کیس بنانے والا جب موقع آیا تو عدالت میں انہوں نے کہا قسم اٹھاؤ یہ سچا ہے کیس تو کہتے ہیں وہ ایک تو اٹھا گیا قسم یہ کیس سچا ہے لیکن جس نے خود بنائی تھی نا ساری اسکیم اس نے قسم نہیں اٹھائی یعنی بندہ جتنا مرضی کہ گزرا ہو وہ قسم اٹھانے سے پہلے جھوٹ پر قسم اٹھانے سے پہلے آدمی کا تو جسم کاپ جاتا ہے کہ جھوٹ پر قسم اٹھاؤ یہ آج کے دور کی بات ہے خیر کی نہیں تو جہاں صحابہ کرام کا بھی ورود مسعود موجود ہے آپ کے وجود مسعود موجود ہیں ان کے ساتھ جتنا بھی گیا گزرا ہو چالیس بندے جھوٹے ایک محفل سے ملنا ناممکن ہے یہ کون چالیس بدبخت تھے جنہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ یہ حواب کا چشمہ نہیں ہے حالانکہ وہ حواب کا چشمہ ہی تھا چلیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ وہاں پہنچ گئے پہنچ کے وہاں کی پہ قبضہ میں ساری تفصیلات اس کو سکپ کرتا ہوں وہاں پہ پہنچ کے اللہ اکبر جو بندے کچھ گرفتار ہوئے نا ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا ہرکوس بن زہر ہرکوس بن زہر کو جب گرفتار کیا یہ قاتلین عثمان میں سے تھا جو سبائی گروہ ہے نا جنہوں نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے یعنی ہم اعتراض کرتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ پر کہ وہ قاتل عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے تھے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکلی ہیں قاتل عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی گرفتار ہو گیا بسرا میں تو چھ ہزار لوگ چھ ہزار لوگ تاریخ بتاتی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا کے ساتھ تھے نا وہ الگ ہو گئے وہ الگ ہو گئے اور الگ ہو کے انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ ہر بن زہر کو رہا کرو وہ ہم تمہارے خلاف لڑیں گے اب یہ کون خیر خات ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا کے ساتھ تھے اور چھڑواتے کس کو ہیں اور کو رہا کرنا پڑا پرور لوگ آپ یوں آپ ڈھونڈتے جائیں آپ کو ہر جگہ ملیں گے حضرت امیر معاوضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ ان میں سے کچھ لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان میں سے لوگ تھے یہ تھے یہ سجانے والے کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور فتنہ جب پھیلتا ہے نا پھر کوئی نہیں سمجھ آتی اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو کوئی راستے سمجھ نہیں آتے یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم شکر کریں اللہ کا کہ ہم اس فتنے میں موجود نہیں تھے وغیرہ ہمیں بھی اپنا وزن کسی پلڑے میں ڈالنا پڑتا اور ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا یہ امت کے خلاف سازش ہوئی ہے اور امت کے خلاف جو پوری تاریخ کے اندر آج تک جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں سے ایک سازش تھی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی کوفے پہنچے کوفے سے آگے پہنچے ایک طرف فوجیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی ایک طرف فوجیں ہیں بسرا والوں کی جن کی قیادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت قاقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ آئے مذاکرات کرنے پوچھتے ہیں آ کے یہ ساری تفصیلات ابن اثیر کے اندر تبری کے اندر ساری تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں موجود جو آ کے ان سے پوچھتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سب سے پوچھا بھئی یہ فوج جو تیار ہے یہ کس لیے ہے بسرا کس لیے آئے تھے انہوں نے کہا جی ہم اصل میں اصلاح چاہتے ہیں ہم یہاں قوت لینے آئے تھے تاکہ واپس مدینے جا کے ہم باغیوں پر قبضہ کر سکیں تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ باغیوں پر قبضہ کر کیا جا سکے امت کی اصلاح آپ چاہتے ہیں امت کی اصلاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر جھگڑا کیا ہے پتا چلا جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں جب مل بیٹھے تو پتا چلا جھگڑا ہے ہی نہیں جو نقطۂ نظر،, نظر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نظر حضرت زبیر کا رضی اللہ تعالیٰ سے نہیں لڑا جنہوں نے لڑوایا ہے سازش کی ہے سازش کا شکار ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے اچھا پتا چلا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر کیا طے ہوا کہ کل گھروں کو چلے ختم اللہ لگی تو ہوا الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تو ساری گفتگو ہو گئی کوئی نقطہ نظر کا اختلاف نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں وہی وہ چاہتے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں لہٰذا کل گھروں کو چلو اب اگر گھروں کو جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھ مضبوط ہوں گے ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو ہاتھ کن پر پڑے گا قاتل عثمان کی گردنوں پر پڑے گا نا لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ابن اثیر کے الفاظ لوگوں سن لو غور سے کل میں گھر جا رہا ہوں واپس میں کل کوچ کر رہا ہوں فر فرتاحلو تم بھی سب چلو یہ اعلان کون کر رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ساتھ آپ نے فرمایا ولادن ولادن جس جس شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں مدد کی ہے کسی کی حضرت عثمان کو قتل کرنے بے شیم من امور الناس ذرا بھر بھی اگر کسی کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے قتل میں حصہ ہے یا اس نے ان لوگوں کی مدد کی ہے جو عثمان بھی ہے تو وہ ہمارے ساتھ نہ چلے اور, ساتھ فرمایا اور جو بد بخت اہمک لوگ ہماری صفوں میں گھس گئے ہیں نا وہ اپنا بندوبست کر لے الفاظ کیسے کیسا اعلان ہے بس یہ اعلان ہونا تھا کیونکہ کل تو فوجوں نے گھر گھر گھروں کو چلے جانا تھا جنگ ختم ہو جانی جنگ ہونی ہی نہیں تھی اب پریشانی کس کو ہے پریشانی ان کو ہے جنہوں نے فتنہ ڈالا تھا اور فتنہ ختم ہو رہا ہے جس امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے جو پروگرام بنایا تھا ان کا پروگرام تو سارا دھرے کا دھڑا رہ گیا اب پھر ابن اسیر سے پوچھئے وہ ابن سودا بدبخت وہ ساتھ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بندوں کے ساتھ اب مشورہ ہو رہا ہے اشتر نقی آ رہا ہے البا بن حیثم آ رہا ہے بن اوفا آ رہا ہے خالد بن ملجم آ رہا ہے انہوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی اب کیا کریں فکر کس کو ہونی ہے قاتل عثمان کو اب پریشانی تو ان کو ہے لہذا ابن اسیر پڑھ کے دیکھیے ویسے تو ساری تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے لیکن میں ابن اسیر کے الکام الفت تاریخ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں فعی ان آپس میں مشورہ ہو رہا ہے اگر ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ساتھ صلح ہو گئی یہ مکمل ہو گئی صلح فیئست اگر یہ سلح ہو گئی نا یہ توڑ چڑھ گئی فعالا دما ہماری گردنیں کٹ جائیں گی ہمارے خون پر سلح ہونی ہے ان کی سلح کا مطلب ہماری موت ہے فہست دماعنا یہ ہمارے خون پر سلح ہو رہی ہے لہذا کیا کریں پلاننگ مکمل ہوئی انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا فَحُلُمُّ بِنَا آجو ہمارے ساتھ ہمارے ہاں مضبوط کرو پھر کیا کرنا ہے ناصیب اعلی علی بدبخت کس کے لشکر میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کے لشکر میں اور پلان کیا کر رہے ہیں ناصیب اعلی علی, علی. ہم ایسے کرتے ہیں ہم علی پر چڑھائی کر دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ ہیں انہیں کی بیعت کی ہوئی ہے اور کہتے ہیں علی پر چڑھائی کر دیتے ہیں فن الحو اس کو بھی وہیں پہنچا دیتے ہیں جہاں عثمان کو پہنچایا ہے بد بخت اسی لشکر میں کیا بدبختی ہے کیا المیا ہے اس امت کے ساتھ اللہ فن الح بہ عثمان ہوگا کیا اس سے ابن عصیر کے الفاظ دیکھیے میں بات ختم کرتا ہوں میرا خیال تھا آج مضمون مکمل ہو جائے گا چلے اللہ نے زندگی رکھی تو ان شاء سے آگل اگلے الفاظ سنیے کیا ہوگا اس سے فن الحو عثمان ہم اگر یہ کر گزرے نا کہ جہاں عثمان کو پہنچایا ہے رضی اللہ تعالی کو وہیں پہنچا دیں علی کو رضی اللہ تعالیٰ یہ بد بخت علی کے ہیں نہ عثمان کے ہیں یہ بد بخت نہ علی کے ہیں نہ عائشہ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کسی کے نہیں ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن لیکن ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی وہاں پہنچاتے ہیں ہوگا کا اللہ اکبر فتح فتن فیحا بسکون پھر وہ فتنہ پھر لوٹ آئے گا جس میں ہمارے لیے سکون ہے فتح یہ تاریخ تاریخ ابن عصیر کے الفاظ ہیں الکام تاریخ کہ ہم یہ کریں گے تو پھر فتنہ پھیل جائے گا اور فتنہ پھیلے گا تو ہمارا سکون تو فتنے میں ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمارے اندر فتنہ پھیلا کے فائدہ کون اٹھاتا ہے لہٰذا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کو ہے تو گمبھیرتا نا ہے تو پیچیدگی ہے تو کنفیوژن سمجھ نہیں آتی کون سچا کون جھوٹا لیکن ایک بات پلے باندھ لیجئے ایک نشانی موجود ہے کہ ہر وہ بندہ جھوٹا ہے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے ہر وہ بندہ غلط ہے جس کا نقصان جس کی کاروائیوں کو نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے بلاد اسلامیہ کو ہوتا ہے ہر بندہ غلط ہے یہی اصول اگر تاریخ میں دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ قاتلین عثمان نظر گے جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے امت مسلمہ کو پہنچایا ان کے کئی روپ ہیں یہ تو اس دور میں سبائی فتنہ تھا نا آج سبائی فتنے نے کئی روپ دھار لیے ہیں ہمیں صرف پہچاننے کی یہ ضرورت ہے کہ جو بھی کاروائی نام قرآن کا نام نام اسلام کا اگر اس کے اس کارروائی کے نتیجے میں نقصان مسلمانوں کا اور اسلام کا ہو رہا ہے نا وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خانی ہو سکتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھتا فرمائے واخردا دعوان الحمدللہ اللہ